الحمدللہ رب رب العلمین و سلاۃ سید المرسلین اما بعد کیا حج اور عمرہ میں ناک پر الرجی سے بچنے کے لیے ماسک لگا سکتے ہیں گزارش یہ ہے کہ اگر وہ آدمی جو حج عمرے میں ہے حالت حرام میں ہے مرد ہے تو مردوں کو چہرہ ڈھانکنے سے روکا گیا ہے امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں اس حدیث میں جس حدیث میں یہ آتا ہے کہ آپ علیہ اصلاۃ والسلام کا ایک صحابی میدان عرفات میں اپنی اونٹنی سے گر گیا چنانچہ آپ نے حکم دیا کہ انہیں ان کی حرام کی چادروں میں ہی کفن دیا جائے اور انہیں خوشبو نہ لگائی جائے اور ان کے سر اور چہرے کو ننگا رکھا جائے فرمایا اس لیے کہ یہ رود قیامت تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھے گا لبیک کلّم لبیک کہتے ہوئے اٹھے گا تو آپ کے اس حدیث سے آپ کے اس حدیث یہ معلوم ہوا کہ اس صحابی کو جو حد کی حالت میں فوت ہوئے تھے حالت احرام میں فوت ہوئے تھے انہیں حد کی حالت میں ہی حالت احرام کی حالت میں ہی دفن کیا جائے چنانچہ خوشبو لگانے سے روک دیا چہرہ ننگا رکھنے کا حکم دیا سر ننگا رکھنے کا حکم دیا تو اس سے پتہ چلا کہ جو بھی آدمی حج عمرے کے احرام میں ہو حالت احرام میں ہو اس کا سر ننگا ہونا چاہیے اس کا چہرہ ننگا ہونا چاہیے تو اگر مرد حضرات حج عمرے کی حالت میں ماسک پہنیں گے تو اس سے چہرے کا کافی حصہ ڈھک جائے گا تو اس لیے احتیاط یہی ہے کہ یہ ماسک پہننے سے گریز کیا جائے لیکن اگر کسی آدمی کو کوئی مسئلہ ہے الرجی ہے حساسیت ہے اور یہ ماسک پہننا اس کی مجبوری ہے تو وہ پہن لے اور پھر وہ فدیہ دے دے فدیے سے مراد یہ ہے کہ اس کی وجہ سے تین رودے رکھے یا چھ مسکینوں کو کھانا کھلائے یا پھر ایک بکرا ذیبہ کرے مکہ مکرمہ میں اور اس کا گوشت مکہ کے فقیروں اور مسکینوں میں تقسیم کیا جائے اور اگر ماسک پہننے کی ضرورت کسی عورت کو ہے تو ہم سب جانتے ہیں کہ عورتوں کو حالت حرام میں نکاب پہننے سے روکا گیا ہے لیکن اگر ان کے سامنے غیر مرد ہوں تو انہیں پردہ کرنے کی اجازت ہے نکاب کے علاوہ کسی اور کپڑے سے کسی اور دوپٹے سے کسی اور چادر سے اب کسی عورت کا احرام کی حالت میں حج عمرہ کی حالت میں ماسک پہننا الرجی کی وجہ سے یا حساسیت کی وجہ سے ایک مجبوری ہے تو وہ پہن لے لیکن احتیاط کے طور پہ فدیہ دے دے جس کا تذکرہ پہلے میں کر چکا ہوں واللہ اللہ تعالیٰ عالم